کہا ہدا تناوب نکالنے نے ندیشرام قالخانہ متمدی قالخانہ متمدی اور قطیغی بنی کوائے فسیلائن اینا کیا لنا فقال انا رفعا تولى الجلال علی اذا رتنی الميل فالله الیہ انا ضمن ان فاضوا يوس الذين نووا لو حقا لو كان مثلي فاتوا كان متوا انا ان ذاك الذي بازاروا كما قاموا قاموا فاصلل فكان لموسى وقتنا اجبنت دلوقا بكير ليله كما و يوم ما قلمات قلم دا سب بات ما بخاری باب و اس حبر العالم معروفانی جملے مسکوری کے ترجمہ کی, و مصوری کی ترکیب پہ حیثیت اور حیثیت تحقیق مصنف کی زخرات پہ تحقیق تھا کے پہ اول <سؤال> سر دباغ پہ رہاسمان بین الحرض زغط انوام سے تناسب جی کتاب العلم دے ظاہر دے پہ ادبار دو جود دا علم سرہ علم اور دارم دو جود دا علم سرہ زمین علم رہدے تو ماں سبقت سو تناسب سابقہ باقی تعجیب کو للمطالب پہ انساوات اور استعمال العالم سرہ یہ باقی تعجیب ذکر کی للمعالم ہے مطلب عالم دکھ کر ایمان داری میں کی طرف ہوتا تکبر باذ الغرض غرض ذنقاب ترمیرم اتازی وتنبيه العالمہ تو داخل دا عربی مطلب نہ اذرن یہ وہذ القابو لیے القاب ہونا چاہیے کہ معنمی کی طرف ہوتا تکبر تا القاب پکانے بترفو قبربان کتاب قانون طورات پر تقریبا او حاصل دا دا عالموں بل اللہ تعالیٰ نسخت کا عالمی القاط دے دعوت مطلب کیا القاب و القاب و بحر نمو شیطان دیار بہترین عمل بھی لیکن تمام خصیصان جان تب بربادی عالمی مطلب انتخاب سے بلکہ انسان معلومات محدود, دي دي محدود دي. دو وجود دو معلومات دو محدود مجھ ہوا تو غیر محضو والد بھی ہم ہیں ہی ہی پر محلے تاجیب کا کہ قداوت کے قورا دارامت تو طور امور کے نہ تشریع امور تشریعہ ہو کے اگر کلف مطلب ہو تو داवत اعواف دارامت باب امور کے علوم تشریعہ دی نو پھٹولے کے سنگنس جی داغ پو امور تے علاوہ کی علم دیا کو سوگن کو داوت دا متفق لالات بسم اللہ تو فلا حضرت رسالت تقلیل جو کرے غوام حدیث ان علم من علم اللہ علم مالاکمات اللہ دعا سعلوم راہ کری دی باز امورتکن ہے اے ابانی جتا تک فرقا نشتے دی فانت فا اللہ عظمین علمکم اللہ لا اعلمہ تا تا اللہ دعا سعلوم راہ کری دی چاہاں آگات تازہ دکھر دی مالی اندرہ کری دی مالی اندرہ کری دی مالی اندرہ کری دی مالی افاتہ کرنشتے دی دیو جنہ شاہ رلاللہ رحمت اللہ حجت البالہ کی ذکر گئی خضر اسلام علم مول اقصن کی مذکور دی فدی ن اور موسار ستر میں علم دہاگنا یا تو قوموں کی دشریو کے دیو جان دا منظر کرتو اگر کدے وساذ خدا دا منظر کرتو تو عالم کی قوموں کی امور دشریو علم بالامور التکمینیا دلوازم و تنبوت نہ ندی دا امور تن کے ہزر انسان دا کہ اللہ علم رکھ لے موسا ز السلام دے او کہ دا دے ہو جانا چدا قرمہ پسند رانونا اللہ تا دمو صالح صلی اللہ علیہ وسلمنا کے مجبور کو سفر پانے دا سفر لتتعذیب ہو دے ہو جانا ابتداء نسیان و قصور علمی شروع شو چلی خضر صلی اللہ علیہ وسلم تجھو تمعلوم نو دا اللہ نمطالبہ خید علامی بہتا علامہ اللہ علامہ خید مڑمئی مڑمئی بترہوائی بہتا چدا انگیو تا علامہ خیدنا حاکم تا تیری گی دمو مرگنی بیچ سفر شروع شمر گلتیاں حاصل شدرک کارونا کی وہ ہر کار بحائی قد مانا پی کنے تو خوش نہ گئی در طور سیاق و آخیل التاجیب دے ادھے لکھارا مقصود الترجمہ التنبیح للعلماء والتاجیب چاہاں یہ چپشی دیر قسم دعوان چاہاں آلمان او دار یہ چپشی دیر آلقاب آزمون چاہاں فتر خود تک کی دو بیان اتنا سب معباد کو کو سویلا أو حاصل امر جی. امر صرف ہدام کہ عمر مستحبہ مطلقاً یعنی طور امور مستحبہ تو مطلق فرسلم طور امور مستحبہ پا حق دعالم کی تشہی دے توکیل دعلم الاللہ حین اصوار لیکن چدا پر مطلق خدا مطلق فرسلم دارشو اندام آلہ سیدھا سیدھا رہا چدا ازاز دے دے استحبوب ہو رہی اوضا پر ایک ہی دے ہوتی تو پاک سیحیوے لیکی پاپ سہیا نو ہات کر کے چلا جت محضو بھائی شعیب تکرار سورتن موجودہ اضافی اور محدود شرقیہ جزاد پڑے دے. اور دا, سرل دے دا جواب دے دیا مانا دا تو سر تبدیل کم چیز محب دے دا عالم دفارا امر مستحب دے دا ابل مسابد اللہ پیش کرم کر کے مانا غلطی مطالب دیکھتا فاپس حیوائی دید کی, کی داخلی کی پجازات دا شرط محضوفا بانی شرط محضوفا ازا سعر ایو الناس عالمو حضر بنشوئی دید فارد سون عن التقرار سورتا او دا سرد مزاری دا امر سزا او دا شرط سرد جزانا طور جواب شدد بھی سوال ما اصلاحب قول العالمی ازا سعر ایو الناس عالمو اسمارا دا سوال دید کم چیز اور جواب کے امر صاحب ہم اسے سوار ہے علم اللہ سے ان کا جواب کہو مستحب جواب دار جل اللہ عالم و سنہ کان سے سب دے اپلا نے سب دے اپلا نے سب دے ان دے علم سے بھی دے اپلا نے سب نہیں بلکہ اسے بھی اللہ اپنے لیے العلم اللہ توفیذ الیک اللہ تچ اللہ عالم اللہ کو کہیں جام ابر مستحبہ داد اور جام مجبور شب کو ایک اللہ عالم جنا مفتان صاحب باخر کی سر کی لگی جوابو لگی اللہ و اللہ و علم دا لگی کی مبدی سے پتہ لکھی داخلے نے اللہ عالم دادری امر مصحب عالم اللہ علم اللہ کی حدیث کی درشا حدیث کو دسم و او تو سازوں ذکر شیو جمع کیے مترادف ہیں حضرت السلام و کمال مسار خدا حضرت قبلہ سب نے انہوں نے کی مترادف ہیں مصالح سلام نے مصائب علی سین نے مصائب میشار او تو سازوں رشته ذکر کہتے ہیں مناظر عبد الللہ بن عباس رح اللہ ابن سلام نے مذاذل و ثناف بکالید وہ خاتل بھیل دی ستسادم مشترے قلت لیبن عباس انہوں فالبکالی کی ازامو انہ موسا لیسے موسا بر اسرائیل انہوں موسا ہے موسا ہے بھی میشایا بل پا عبداللہ ابن عباس انہوں فالبکالی وائی یزمو یقول وائنہ وفالکالی کی جی موسا لے سمسا ہے نارا موسا چکم دمو خضر علیہ السلام نے طلب کا او عالم امام دو دمشق امام احرد مشق موم آل فاضل دا جوابی ناجز خبر واؤری نہ زجرن تبلیز ہوئی تبلیز پہل سے جان پہ جمعرات صرف تقدیس پہ ہے لَا نُقِلُ لَهُ شَمَن ڈرُگ وَی لَکِن صَحِیح حَدِیث سَ مُخَالَفَت دَے حَدُ ثَنَابَے نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کَہ حَدِیث بنا کَرے اُبَی نے نبی علیہ السلام نے کہا حدیث مرفہ کی ذات ثابت کی ذات موسی بن علیہ السلام نے کہا قوم موسی النبی خطیبا فی بنی اسرائیل دَے یَومۃ البابلہ جواب فی بنی اسرائیل علماء معلوم ہے کہ موسی بنی اسرائیل ہے بالمسانندوں غلط ہے کے تقریرا سے دا تا وا دو په حقیقت کی سیوا لقب حضرت کی اداوا مقلدہ مقید دا مراد عالمیت په امور شریعت ته کوئی گنتی سیونه مراد خیال هو عالمیت په امور ده شد کې نچې پټو لو مور تک ونیوګم عالمیت په امور ده شد کې دا تا وا مقید و علیه و علیه تعالی به عز و اللہ جواب اور صحیح جواب مستحب جواب دا بہر پارس او اور بہر اور بہر ملتک رکم دیکھو بکم دیکھی مختلف اخبار دی کی چوکی پتوجے بحر بہرے نمار بہر پارس یا اور دنسرا یا فنجیس لگاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالٰی کی وہ آ رہے ہیں ان کا افولستانہ عبادی امور تکلیہ کے لکھ امور تشریع کے رضی اللہ اعظم دل لکھتی کہ مصعب السلام علیه تشاور اللہ رحمتہ اللہ علیہ حجت اللہ والہ کی, کی. امور تکلیہ کی قال یا رب یہ قدر زل سرگرشنا سب قدر جوہر جوہر کی تو مصعب السلام شوق پیدا شب زمان عالم سے کہ علم علم ثلاوت کرنے حاصل کر قال <سؤال> العرب <سؤال> لوقف به سرغ به طریقہ الملاقاة دا واسرا دوزی کذو دا واسرا فقيله احمل حوتا في مقتن زم مقصد تعذيبو بحاذا تذيا معلوم لو علم علماء مل میں مقرر احمل حوتا في مقتن وله ما ورثا یعنی کہ واجب اضاستا میں ادا علماء مشی رسول الله صلوات علیہ وسلم کے فیضا ققته فهو سم ندکام کھیلا فرج کلچ میات ری سم عالمگی معلوم مقام دے کی مقام کیے گیارے واپس اضافہ کن دے نہیں مقام قریب یا دل ہات چاغ داجیشی مراد مارون کو فکدان کوئی مقامِ فوْضانہ معلوم ہے کہ یہ مقامِ فوْضانہ کاو ختم ہے نا اذا ازا... علمت المقامل... نا اذا عد نے اذا علمت الفوْضان اذا فقیت الحوض ال مقام ال مقام الفوْضان باللہ تعالی ادھر کہ فوْضان حقیقت ہے اذا فقیتہ هو سمہ کلہ تا ورت ان دائے مقامِ فوْضان جابے نا نبی داوود رضی اللہ تعالی اذا فکر تو مصد دوار داخل چیزا فمقام دو فوضان چیدے قدر سلام آغا مقام چیدے چکم زیک چی مئوتاں گل تیلو نگل تک مقام چیدے اذا فکر تو فوضان ما قل چیتا ارکم ایلارا ما مقام چیدے مقام دو فوضان <تصفح> جوزی جی. فانت لکا وانت لکا معاو بے فتا علیہ شعبینو روانہ تم مصطفی السلام روانہ تنزان سرا القاضم القاضی من سے کہ زبان ایک قال کا ہونے شکر ہے اس نے جینے پا دی نہیں بے فتا نا روانہ کذا سرا بتا قاضم منزل کھولے شعبینو ادا تو تو کم سے کہ لاش کنگال لاش نے ذات کو خوڑہ صبر کی وہ حملہ ہوتا ہے لا معلوم وہ حملہ ہوتا جو تم جوتم سے مکت رہیں واغسلان سمے بھا تیری کی ہتا کا کہا نا ہندسہ پرچو شودا دوایا لو سے شودا باڑو دو گٹے فاس او دارو سوما سلیشو کرمیتم کی دوالا ودش ہوئی دی دفع توقیت پناما یاداشت پناما جا کو کہا سلام روایتی انتظار کیوں اتنا پہلا سملا سدوالا رغول اگولا دوال فناما پتنا ونسللل حوتی من المقتل راوت تمہیں داغا تیلینا پتنا سبیلو سلو بحری صلی اللہ عنو رواسی کی را دیدو لیدو راو تمہار پر اکلے دریافتہ راکھاوی مسال السلام بے خیالوکے چسرے شوئے دے دیر مضا نہیں کرے دے پھر دیبتے کھزرا پاس کی بورتوہ مچھ مہیں خطوک لیدی بے داغا شکل و نہ قبل سڑے ہو باقی جسم چپیار مسا فتح دا دمائی دل دمائی او او دا دا, دا, دا, دا, دا دا امور تو جسم ہاگا باقی حاصل فتح دے اوکے مساؤ فتح شو او, نوطل او بقا دو کی دو سلام ادوزان مرگری دفار عجبان سبب دو تعجب پس رجوع دوالا وزگردی ربق آغا لدرے دے کنی درے دے وہ دا وقی تعجب مان را دے مان یا مقصول حصول دو تعجب دے سنچی پی وقی دیوئی آغا تا مقی فاہین درویت کی منامش و بیر واپسی کچی مصار السلام را دن آغا تا دکور دفار دمت تقیجمی کئی درات دمت تقیجم مانکی فکاہل مصار فتاہ و عجبان شرد اگر لبیت مئی او بقار سرنگ فارد اسلام او با لیتا تلقا بقیت علی بکیما و باقی باقی باقی کے سیام آدمی گرم پور دی مزل اور او اخیا فقورا فلما اصبح سباد اور کلباد رضی کے دورج نباغ رضی معلومی کی دانشاد سے کہ باقی رزق اور تو رشفہ باقی رزق تقدیر کا خیر आदमी ہے دسے برقرار دے فان كن و لیلتهما لو باقی رزق لك لما سيب لبادر باقی رزق باقی مندروں کا باقی ادارے بڑی ترقی والے مسلم کی موجود تھے مسلم کی تقدیم دیم دو بقیتا یوم و توماسار ببھی تو مہمان تو ہمارا بخور بخاری کی ہم پتی راگ رہے ہوا دیتے کو جی. مہما تو پتلا بکیو مہم باقی او انگری صحیح داد تقدیم تاخیر نہ کرے گی موجودہ عبادت ہے موجودہ عبادت کر رہے تو تقدیم تاخیر نہ لے رہتے ہیں ماں بانی مانا دار بکیت باطل کے اضافت لہذا لحاظ اضافت کے مانا دا سر بکیت مجھے مزاف مجموعی تز لال دادا باقی باقی دا مجموعی شپیه ورزنا باقی دا مجموعی شپیه ورزنا دا مطلب دی بعدی ورس او کل شپاہ دا کل شپاہ دا باقی دا پرنادر لکن نیم ورس او طول شپاہ دا دا طول ورز یا پر نسبت باقی دی کن دی اندار انچتا دا ماتن واسی و پوری دا موقع نباسی لبا تلوان شو نیم ورشو لائی اوٹھول اشفا دا غلی مورس اوٹھول اشفا دا دا ٹول باقی باقی دین دا ہا دا تمخ کیو کے باقی د ٹول اشفا باقی د تولو باقی د ٹول اشفا درے اسلام سے لگا مذہل نہیں مورس اوٹھول اشفا کرماثی نے بعد منزل مقام اوپر انہی مورس چلا او بے مقام نہ سارا پوری منزل ردا پل و آتنا غدا نا من من خدا آو مارنے کی انچائی کے احساس کا خولہ موری کرنے کو یہ کارنامہ ہے وہ تو بے ذی کر بھرے ہر دم کی نا شاند او اولاد ہے کہ کم کام جہاں کبھی فریضہ صالح ہے بسڑی کی تا کا مانزر بلا ضرورت تو دیکھو جناب علم یہ جسمو سام استم منن وقت پر مزری کاو رسول مصل تو فارق چلے والے تمر سے اور میں جسمو سام استم مارا خبر میو کٹ پوئے کٹ خبر چمگ چی کر گٹیتا ایسیت الحوزمان ایئی ایر شو محبا اوقع کردی قال موسیٰ ذالک ما کنانا افضل دعلا ساری ما قصصا لیکن علیہ السلام دقا مقام اس میں مقام جی چھو مانگا داغی پا طرف سرہو تھی و طرف کو پر تد دعلا ما قصصا دعلا ساری ما جرر و جرور متعلق بقصصا متخفر و غل مفونمت قفر محضوطا یقصا لقصصا فما ناد اتباس را قصصیحو سڑ مسجن پٹ پام کی سلام سرور سوا کی آردا سے جاب سوزا دیا راہ سجن موسا ن اتصال دے. ہاں. موسا سلام چم سال سلاح سلام فرد ڈالے دا ہاں. ہاں. سلام جواب فرد ڈالے سال پرم باسل موسا فرد ڈالے جواب سلام خزر والم السلام کا سلام جس جو سلام ہو سکے یا فضا سلام کا کفار نہ سلام اور حکومت کو اسلامی آداب نے نمبر کی حکم دے سمجھے اشتہار یاسین کا اراموسا لے موسی کار موسی بن اسرائیل حضرت مارو نے چجاج موسی نے نچکم نچ نبی کو کری چجاج بن اسرائیل تہم موسی بن اسرائیل کا علاقہ میں قال نام ولبہ کے بن اسرائیل نے بڑے ہو بعد النوراد لن دلدار بھی اگر چوت منزل والا بھی عدبان ذکر کئی زب دار دا, دو کی مائی بخاری دا آیات اور دانی حکمت تہال <سؤال> لو تابیدائنم کو مستاپنے شربار تمہارا تعلیم راکی دا امور جتا تو خود ریشویں کامیاب یمور اور ان کنن تستتی مع الصبران والقدس السلام حجج طاقت دزما صبر کو اے موسی ولی دعنت علم من علم اللہ علمانی دو متلا چما تا نا پاک بجن عمر رکی مور تک میرے چتا پتہ نشی دے یزو بہو کار کو خلاف چپی سلام آلم حبا کے کے شاہ اللہ ذکر محدود ہے امکا انبیاء علم صلی اللہ علم سے خود آغای علم محدود ہے خذر اے صلی اللہ علم سے چاہہ علم محدود ہے مسال صلی اللہ علم سے اے خود علم محدود ہے دائے واللہ علم غیر متناہید اور غیر محدود ہے اگر چبری لے ذکر کی جانبیر اسلام یاد و نور وینجا دعال علم جارلہ علم کہ محقا لما یکونو بارے علم دے مخلوق دے تچھ انج شہر مانزل در مطور سے کہ وہ محدود اگر محدود دے پٹھلاپ دائرن دارنامہ چلا غیر محدود دے دائر متراہی دے ہمیں کہ بون باید دے نظریات میں ذکر کے خیام دارنامہ چلا بارے وشاندری صرف الذاتی ذمرہ اوپر اور و ذات دے کہتے فرق کے قالا سبج دنیا اللہ وصابر وراسی لگا امرہ نبی مصطفی السلامو میں تمام رہا کہ اللہ پاک ہو گئی صبر کو ان کے جب صبر کو مناسی لگا امرہ صالح حکم خلاف بنوں مقصد خبرا پدریاب کی یاد اٹھوں گی پدریات کی پکا یا موسی ما رب سائد می و علم مکین الہ اللہ تعالی الا کنا قد حاضر اسوری بالبحر وہین خدی سلام اے موسی نے کم کرے علم زما دا ستار دارن اللہ نے تھے مگر بھم اللہ کو گیدے چنچنے بانے قدریات کے مقصد تھے نظمہ دائرم او استاد علم نسبت کی ذات والا جمع اللہ نے اپنے علم اللہ کے نسبت داد سے نے کرے دی مکو کے ول مقصد دار ہے کہ وہ تشبیف ہوتے کے دارے کہ اردنا زمان علم اصطا علم در نسبت علم دار لا تدات رہے لکن نسبت درنوالی در مخوکے در مرغئی پا دریاب دا دا تا نشکال کہ دام اقصد شو سنگ دار تشبیح سیکے گی تاگر مخوکے در مرغئی پورے چنچنہ دار درنوالی در دا محدود دے دریاب محدود دے تا نسبت در متناہی دے متناہی دا او علم در خضر علیہ السلام, السلام د اوزان او دا دا غیر محدود نسبت غیر متنحیت متنحی متنحیت اور دارا گیا علم دمصالح السلام او غزر صاحب پر ثبت دارا دا اللہ تعالی ته پادم پا حساب دی, دی لگ دی موثث تشویق علی کلا تو دی بل پادم حساب دے دارا گیا د مخلوق کا علم دام بیار مسل سراب پر ثبت اللہ باندې لگ دی لقدا دے مخولن وارد ندین نل ردا تشبیق فقلت فقلت کہ بدی کی شنگروشی کی کی تشبیق اگر دیر قلیل دیل غرن والے پر اسبت دریاب بلکہ فادمی صاحب دے دارگی آئلم دمو صاحب خضر اسلام پر اسبت دارگی آئلم دیر قلیل دے بلکہ فادمی صاحب دے اسر وجفشش بدا ایلت خلط فقاتنا بباہ من الخضر الانوحن بیڑی کروانو خاصوک خضر اسلام او تقدیت او تقدیت او تقدر بیڑینا تقدر سو تعالی میں تجویس نادی خدمت سالو کی گاڑی سالو لوگ بغیرتہ سداخولا بس نے احتراج میں کیا اگر کوئی شرط تو مخالف کا کا جا غصم بانے کیا مارو یوکار بشیرت کے اعتراض سیدے رہے کار بانے ظاہر نہ شیرت نے مخالف اگر نفس کی بھی اعتراض اعتراض بشیرت کی پدا کار بانے کے مخالف شیرت نہ اگر تو فن افسول امد کی اعتراض صحیح رہے گا عظان کے مناظر کے الانکار حاصل مدارو سے ذکر کے بنا سنا اور کہ مدار کار داغ پر داغ جس تو داغ کو اعظم جسور کہ مسارتا بظام کے حسینو فیذ ونی اعتراض نہ دا مان میں سجدا جائز نہیں اعتراض شلک باکار مال ظاہر میں شلک نہ مخالفت ہے اگر تو حقیقت آورتی صحیح ہے کہا ملزام نے ظاہر کہ ابا کے بارے اعتراض اسی نے کہ مسار سلام داغ کے مخالفت ہوا دا, دا اگر ایسلام نے مخارف کا اطلاع دیکھو دیکھو مسئلہ ہوا اماد قرطوید العالی حوالہ ماہانی ذکر گئی کہ خضر علیہ السلام بیڑے ماتا والا یا غلام قتلاو سواد مصار علیہ السلام پر چاہتے ہیں کان عبدًا لا تلاہو الا عین الاعین دام داغو محجزہ خضر علیہ السلام مگر من تمک سواسے واطور صرف دا. عبدن دا دا دا ملنزبن دا ملنزبن. عبدن لا کر دارنے تے کرے غرام قتل ہو. او ہونڈر کساو ہو سر سو صرف مصارع صرا پہ تراو کا جاں قتل تن اندر کی حسن بنتے سچ بنتے سچ بنتے اللہ تراو کرے اب صرف مصارع السلام دلے کوئی چاند ولے نک کان اپن دا تراو الا ایت ایت دال تے بندو چاند لا فضا موجودو کرے مگر سر کی دربار من اراد اللہ ائی رہے کی دائے جملہ مصارع تراضو کا تم کارونہ درمیان دمسالم علیہ السلام خالد علیہ السلام کے لاغری جی لگا تم چہ قران کریم آیاتن ذکر کئی جنہ کارون علیہ جو ہر کارماں میں مسالح رحمتو اے دلاب بیرے ما توربال تولا کا دوربال فجواب چ دوربال نکلو چ انکارو کہ مسالح سلام پگنے ما توربال بانے پنو دیا کو تاوا بشنہنے پنو دیا یا موسی اے نہ تدبیر کا ہاذا تو تو اللہ سبب دا, دا, بیدار بیدار بیدار انت کی سبب دا تدبیر کو ان کار کا کا غیر من وقت مختر پٹیرا دام دکھتا اس کو نے کہا پیو جاتا کار ہوتا کیریو شرط یہ نہ شرط یہ ہوے جس تبہ نہ وعد نہ شان دام یار رسول سلام نذیر لاخ اخر دی مانا چی, چی, چی تو نے سماعرا پاس چیتے با کارمان چمایت وا تورنی مین امرے یع سلام مر سما تلو جے کار دمان ستی برگیتے اور تم بلوا قال فقال تن موسی من موسی نی جا ول خبر چود مصالتم نی شانلوا اختصادی دیم شرطن و دیم مقصدن و ازا نشبا دون رب خوالی کردے ہیں اول نسیانی یہ لوگا دیم شرطن و او دیم شرطن و او دیم مقصدن و او دیم مقصدن و اول خبران کلمت بسوارت سال نسیانی رفتن و نطا مرگردتی ابی حجور شاہ شرکی خودش فیضا قلام علیہ و معا غلما یو غلام و چلوبی قولی دلقان اسلاح ازا ذکر کردے دا دی السلام قتل امام رضی حفیع دا دا دا دا حسری تاریخاری یہ طریقہ بار دبا دیا رسول اللہ صلی علیہ وسلم کہ یا اباعلام ابن عبدالمطلب انہوں نے کہا صاحب اللسان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا ہوئی عازم دار چدا قال بارگن مبسوط رازی رازی کر کے شدا بالو قاضی ذکر کر کے شدا بالو امام راضی رحمتہ اللہ علیہ کر کے شدا مبارک وقار و تعظیم اطلاع راضی ہو با نبالت میں کتو جو ماشہ ما راضی تاریخ کبیر زبخاری نے کہا تو چہ تاب کو نبی علیہ السلام کرے خبر را جہر مر با فقال ابنا بل عبد المطلب فیذا بنا علی العلماء فیذا الخضر بیت تقدر خضر میر من اللہ وینو خضر صاحب کا واسطہ پاتنا و پتنائے تو سر داو بی دیق اللہ اعظم نے جیسے سر نہ ہونے تاصل الط وقال موسی اگر تظن ظنکیۃ بغیر ذکر تھا کہ حضور نے غناف دا ورکلا رہا ہے فرمایا اللہ سلام علما فلک تعالی علما فلک ان قد صدق ستیہ معسیرا وتا تو ممکن وی رچتا قد نظام است صبر کو طالب میں سیفان بن ریمکی وی و روٹیا تھا رہا دامنے حد اگر کو بلی ذکر کی کہ دیکھری کی وہ سیداری دی دیکھری ہو خطا خطے ہو بیم میں مسیح نکلا اس طرح احلہا احسنے توام اکسر او خسیدن کو ایک ذکر لنا بابا ایوزیف ایوزیف اوہین کارو قدیز مسیح دیدوارنا او بقصانو اوجدہ فیاج دارہ یری امت خزرے فوجا امت ریدوارو دی پا دیکھری کی او جیدہ یودی وار چی قریب وچنا پھنے و دائے قارل خزر آشارل خزر اش قام قال بحر يظنوا معيره جقام होने का केला تراخذ نک فقالهم تعالی شتر دخل تعالی کا ارادہ دا بڑے من روٹین انتظام کرے ار هذا پھر کوئی نہیں وہ وقت جدائی میں میں ساکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم يرحمنا موسی لو صبروا صبر اللہ جب موسی تعالی من غف و صبر کرے شرط نہیں ہودی اتہ کو سننا من امر ہے ما تشاء اللہ باں کڑے فون باں ندو حالات دو دا دریوہ کا اجب تصنگمان شو تسبڑے کڑے ویدے میں نور دل وا کا اجب سرگنس ہوئے شام سے کشمیر رحمت اللہ دی گر السلام منزل علم تج محدود لے لواذد لو صبر معلوم انداز محدود لے فضا مور بار سبب دے ناقل محدود دے نچل آئلم پرشاند آئلم دا اللہ علم قسم چی بری دے ہوئی چی فرق پر, پر کی فرق دے پر زیادہ ایک ہے چی فرق رشت دے سواد ذاتی او داتائی دا چی دا اللہ علم ذاتی دے او داتائی دے چا اللہ علم قسمان او دزمکی دا اللہ علم غیر محدود غیر متناہی دے او دب نبی علیہ السلام اگر کرو تن مخلوقات دے آئلم زیادتے وفزن دے خدا آئلم محدود دے صبر ویقف ص وجرے ائے داش کا مکمک ذکر کرے بخاری کتاب دے دو دے دا کتاب پھر ابری چاہا شاگرد اڑا کتاب پڑھ دے لب تھا بیچالا لے کے پھل القلام ذکر گئی یہ علماء قسم کے بارے ذکر کرتے دا بھارت داہنشتے داہشے تمیں جان وہ رواب کا حوض حرمتن کے اگے لے حوض حرمتن یعنی کہ من دمتن دا دلیں جانیں بند صاحب اصل دے خپل محل دا لے کے بارے ذکر کرتے محل خدا کا مت یا پھر درمیان کی اشارہ. اشارہ. واضح يوم ابن بخاري ذكرنا كم كذا زم عبد الله بن محمد المسندي اا قلنا يوم باخر بن عبد الله بن المسندي اظن كيو واسد هذا اا ذكرنا كم يوم محمد بن يوسف قال محمد يوم واسد قال ابن قال محمد بن يوسف محمد, يوسف. محمد يوسف إمام بن مراد امام البربري حدثنا ابي علي بن خشم محمد حاصلام یاد دوان سے دو سفیان درمیان کے دو واسطے تھے یم باقاری امام بخاری ابو عبداللہ محمد المسلمی حضور کہے واسطہ وذیل حاصل سند عالی شروع یہ لوگ تاو فہدنے کے دارچہ تعدد طرق سے تفیض حدیث راضی اذا پدی ترکم منقول دیماورد نے دین بھی اشارہ کہ جدا طریقہ جو بخاری نے مارنے کے طرف قابل لازمہ اب نے کہ سند تھے سند عالی نے قبل دو ہستی دی داود سفیان درمیان کہ یہ شان دی حضور سنا سفیان معنا بتولیہ الغرس لگت علمان سے تناسب ظاہر دے ذکع عالی من مشتقی دے ذریع دے تناسب قدر حاصل شمع دماغ سبقہ سے تناسب سنکی صحابہ قباب کی سوال عن العالمو نزیب باب خصوال رب العالم دے مقباب مائس حبر العالمی ازا سعی رہی اللہ سعی رہا صحابہ بیاں سوال العالم ادی کم ذکر کئی سوال آدل العالم من سالا وکائے سنب صاحب کب آپ دے کا سوال آد لو اگر سوال بھی شروع پکار لیم سوال آد لے وہ بیاں جواب چل رہا جواب پکار دے جاب اور منور گئی ترجمین کہ حوالوں حق کامرز ارضلیاں پھر پاسہ وراڑی لہو پر شک نہ اسکی منصرہ ایتمسنہ الرجال فل يتبوقوا قعده من النار سوچدا کھو زاری چخلق متمی ودرگی پردا پرداں دے فارزند جہنم تیار ہے دار کہتے ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم بعضوں کے بعضیں کہ میں اپ کو راجو بعضوں نے بعضوں نے حکم کہا دا دا دا باری اوا پورت مس الزام صاحب دے دین مت دے دے دے دی کے باپ نکل شیو باپ من رکھ کے با ممبرکاٹے محدث حاصل مقصد ادبا قیام سوال کائمن ادب نہ مکے باب دی گڑبڑ مم برکہ ادب کے دے برو اال القدم نقیاب سوال کائمر خدا کے مخارف اعتراض سوال کائمر جائز دے دا فبارہ داغا مجلس کی جاگا مناقج بھی دا دا کی دی نفس سوال دوپار کا خلاف جزرت جی. منافت بھی نہ جی. شرافت والا چیز دی. کی فضل دکھر بلی منظر شرافت منظر توجہ استعمال سی اوسال کا ذکران ساغار امام رحمۃ اللہ نے ذکر کر مہاد چار ہاسری چاط نا سو ہاد ناسی نو بد دا تجنا سینوی کو مجھ علمی منعقد نہیں وکار کا سورت کی ضرورت پیداشی تو سریتا پذ حالت سڑکی مقصود اور تنظیم جائزہ معنی من سالا وائمن جائز دے. دا جائز او دا من سا وا من سوچ تو حران کی سائر والاڑ بھی عالمن جارس اندعالم نفنا سبار شغنا سبا حضا جائزن حاصل دار اداد جائز زدورت بھی نابانی او اخراج دا حدیث دا حدیث تو مسائل شریف تو نحو بے ذکر کی فوت دریس و تلور نمی کی تلورس و تلویخ کی تو یول اس کے ان دری مقامات کی نور ذکر کی دا تلورم مقام دے عالم مساء قال جار جلن یلن نمی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ في سبيل اللہ. حقیقت دا في سبيل اللہ. مانا؟ دی مقصودی بل کے تالا سدے سے جنگی پہ سب گسے ہم جنگی کی صرف دا قوم بانی بانی جنگی کی دفاع دامین کی دراج بن جانبی راوی دے قال وائی راوی وما رفا علیہ رسو اللہ انہو قائم رفا دیسا من آثبتا ترجمتر باپس راضی چی سائل ولاری وعالم ناسی نو چند نبی رسول صلی اللہ مگر دی و جنہا چند اگر سائل ولارو اللہ میں اس اندازی کر کہ چلے قائد اب میں شریر نہ ہوشی قال اکی نمی رہت راجی شی قائل ندے خبرِ مسائش رنہوں چینا ہاں گا مشاہد ہوتا مقام چنہ استدلال صحیح دے پھر مسئلہ بانے چی سائل والاڑی ہو عارم ناسی ولکن چرے قائل دے قول مسائش رنہوں بلزو کی ندار دلیز پھو ترجمہ کردی لیکن رب پر سر مسلزم ندے قیام دل سائل دلائے کہ لسائل ناسی آلین سرکتے کرے سوچ گئی گئی گئی اور وہیں جو سوچ جی برابر میں شروع سر چوچ گئی گئی انہیں نفس رب پر ر یا دلیل او کجردہ و مصیح نو کہ درام طجوابانے کی ز کاغہ مشاہد و فلا مدرس کی حاضر ہو خود بدرد اگر شیر بے الاستدال بالغلبہ خودی کرنے کل نہیں صدا بدرد غریب 1000 کا طرف پر سر مستذم دے رہا غارب 1000 عالم سر کہتے یا سنت دلیل کو ولال دے دیتے بد بار استدال بد بار غریب شد رسول اللہ کہ انه قال فقال وہ نبی علیہ السلام من کا تیل ذکر کے بھی لا دے کھڑا دے دے دے ہوگا دے دے مقاتل من کاتل تک مت اللہ درجہ اللہ اکبر تو کی صرف اور سر دلی میں سید فارغی اللہ کلمہ بلند شی دین فار دانہ دین بلند شی دین اللہ ابن دین اللہ بلند شی وہ میں سے بین الناس فی العلا والدین ظارہ سب دل کی کلمہ اللہ فلا جنگی کے جب کافی سب اللہ نور طول خیرات کی رول باطل دی لگا فی سب اللہ نے کھڑا ہوا کدا حکمت ظارہ کہیں کرو جو اپ ظارہ کہیں کہ دو تول کھڑا ہوا لوزا رہیست سروچنا کٹ کے پوستا رکھی کتر کی دا من کا کرتا مت اللہ من اللہ، پیشو تو تو من قا، من قا اللہ چاچی جنگو کا صرف اس لئے فارج اللہ کے لئے مبراند شفو فی اللہ دقا فی سبیل اللہ دے باب اصواری والفتح اندر امیل دیمار لہا شفت صرف اس تم باق دے شفت او آتش پیتم حدیث باق ازتر مقاسد فارعا قابل انواراتو انواری والو فاق بان الدناسب ما بان الغراز او دینا مذکی دا باہر کتا سبرا فرگی کتا بیانسبر بخاری کے خصوصی دارے. بانو تناسب مال بانو نا دین اخراج الحدیث, الحدیث. حدیث خصوص اشکال پر انتباب پانے جا رہے اول کے تناسب مادز بیانجواب خبیل کے بیان و جواب و سابقا کیم با جواب و و حیثیت، یو کیفیت؟ جواب کے حیثیت جواب او عالم ناس دا جائز لیکن جائز. مقصود دی وال جواب تھا سوال دا سائل افتاد مفتی خبہ حیثیت خراب آنی نا یہ مفتی چکہ کار مشغول ہی نی جواب آبا رکھئی کارو پریدی دا رہنگی سائل دا خرداشتہ کنشتہ ہے آگتا سال جواب خبہ حیثیت حیثیت جن لیکن سال جواب دا خبہ حیثیت اخرا سرہ حیثیت آخر سرہ داو بیان اتراس بیان الغرس سال خبہ حیثیت لکھے گی او فتیا فتوا دا دے یا واجب ہو یا صندق خدا پھارو دا حج ندی یا دباغو طاعت دا شو نکرنا چیف یا عالم مشتغل بطاعتی ناوہ انترات دا, دا فکارلت تو پدہ رہنگی تفوس و کیا و مشتغل عن طاعت کی انترات دا فکارلت چیزا کا پر پرید ہے اپن سمانے مشغول چی یہ بہت بخائی با مناقات تو انترم الجمار اگر تے او او جواب تعلیم دے مطرمی دی کی راجی جو ہے نا لکھا مت کر صفا مروہ درمیان کی یادا جمری اس دیکھی داسی کار گزارنے دی جی بس منڈو لے لسکار بلی کے بلی کرسکار کے استغفار سے فارغ ہوئے درد ہوئے شہادت ہوئے دے نا. درمی کی رامی ملاقات کی. کیسرے مشغول بی کی بی بھی ذکر دے کے شغل بھی ذکر تو مشہور سر کو ذکر کرا جی بالم مارو مرتبہ اولاد ذکر مرتبہ فکارا چاہدر کر دے مشبور بے ذکر دے حینا ربن جمعر خوچکر دے مساری ضرورت پیداش و سائلنم جا جائز دا اور مبتلنم فکار دے عاجم رضا رو چاہ بیان کی بات دا گیاں دے بے کئی مسارا دے بیان کی اندہ معروبش مرتبہ در علم اورا و مقدم اعلیٰ مرتبہ تے ذکر ماضی شیخان و صاحبان نجی اسارتیم دے ذکر لے بہترے وقت دے آگر دے کاری بارے بخوب ببازی. بہترین وقت ہے سر نہ مرتبہ علم اول <سؤال> ہے مرتبہ ذکر مرتبہ علم اول <سؤال> والا کا مرتبہ ذکر ہے افراد تفریق ختم ہو سو ہے اس دیتے سنا اللہ کہ مصالحہ ہے مثلا وقت اوتراں اولاء من مرتبہ تو مناقہ تیمام بخاری من باب الصاری الجواب الصاری والانقطاع اگر بو سوچ اگر تو شور بیسک کر لے تو شور کرن اولاد ان شور میں جن مفادار چھے میں ساری بیان کی با دو سوال و فتح عند جمار یہ دریم ورس پکار چ موجب پتہ اور اندار اندار کئی نپتا حالت کی چیز ہوش اوقات کے برابر اگر آپ کو شغل کرنا چاہتا ہے کہ جواب کو مجھولا چاہتا ہے کہ جواب کو غلطا ہے امام مارک مقصد دارا چاہتا ہے خدر علم بسکین و الوقاہ اور قاضی ملکلنے چاہتا ہے لائک دل قاضی ہوا غزبان تو اپنے حالت کی امام مقاربا مناتر کرتا ہے لائکا علماء پر اپرد دے جارکانا چاریدانا چاہتا ہے کہ صد شغل برزمناتا ہے اگر اگر اکتا ہے جرا جاہتا ہے یہ جواب اور جو جو جواب چلیور جائز, دا جواب بنا جائز دے ذکر کی چاہا بناسو بنا سو یا اور یو کے جواب ورکو دہی او غلطی میں خود نہ دہی او استادا خبر غلط کرا دادا خبر ہے ٹھیک ہے تو این زلبانی کان نہ نو کے کلی مفتی لاسی چادر کو مشمول کرے من جواب بانی ہو کو کے لگا نتی ہے نو پرکار جواب کی باب وسال اور پتہ ان دیکھی توہم دکل یار پھدیو حاصل دار غلط زدار کے پتو مسینی جو جواب دی جو صحیح دا چادر کو مشمول کرے مقصدات جواز السؤال وجواز الخضاع جواز توفوس جواز جواب اور توفوس من متذکرو الفتا جواب الحكم طے کی 10 پوچہ واحد جواب الحكم جواب ہو حب الحادثه باب من جواز السؤال کے لیے سائل والمستفتی والخضاع او جواز جواب من مفتی عین درم وقت الشور جمرو کہ جائزم جائز مگر کہ شون فدیوانی باب الاغراء اخراج دہا حدیث وقت دو سمہ سمہ کی درشیو دو سمہ سنور دے کہ کتاب الحق کے دارنگی جلد ثانی نحا سمجھ کر جائے گی اشکال انتباق مانے و ترجمہ کے مناطق دی باب اسفاری والکوتا عند رمی الجماع و حدیث کے صرف این درجمہ رہا ذکر دا میں خنشت دی لترجمہ خاص دا و الجمار جمعر شامل ابتدا دم تم چاہل جب حاصل, حاصل نبی نبی نبی کے کے رسول اللہ مالا لکر رمی من کری مخی امور دی کی مرتب بسب نمبر. نمبر بحال کی. دا ترتیب ثابت تے بین حاضر افعال اربعان جب تو اختر فرص کی گی خدا ترتیب باجم سے لفا تقدیم تا خیر سا دم نازمی کی کمائے قول الاحلاف یہ دا ترتیب سنت تے لفا التریب سا صرف سنت فوق شو اجد سنت فوق شو دم نازمی کی لکھا دنگ قول جمہور دے حتی صاحب دا غیر سلال دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا حرج، لا حرج ذکر گئی چھ دم نازمی کی او دا لا حرج لمرات لفد حرج اغم دا, دا, well. دا خوشیت قال اخري رسول الله حلف وقبر ان كان مخفف قال ان هر مقصد جائز دي الله تو وہ چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی کی قدما اللہ سے الله